دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا علمی محاسبہ میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گا تقلید کے اس بات میں دلائل کا لفظ بنتا نہیں ہے شبہات آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے بنظر غائر ان دلائل کو دیکھا ہے اور ان کی حقیقت کو دیکھا ہے تو ان کو دلیل نہیں کہنا چاہیے ہاں ان کو شبہات کہا جا سکتا ہے کہ ان محسوس سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید یہاں سے تکلیف ثابت ہو رہی اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جس قدر گہرائی سے ان شبہات کو دیکھا یا ان کے دلائل کو دیکھا تو مجھے وہ تقلید کے نہیں بلکہ تر تقلید کے دلائل معلوم ہوں یعنی جو ثبوت تقلید کے جواز کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں ان پر جتنا غور کیا تو وہ سارے کے سارے تقلید کے جواز کی بجائے تقلید کے رد اس کی تردید اور اس کے ترک کے دلائل ہیں اور یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ تقلید کا معاملہ سارا کا سارا تناکات پر قائم ہے ایک چیز دوسری کے خلاف ہے تناقض ہے تضاد ہے تعارض ہے اور اللہ پاک کا فرمان بلاکان من عند لوا جی اختلاف ان کا سیرا اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں لوگ بڑا اختلاف پاتے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے یہ شریعت تناقض سے پاک ہے تعارض سے پاک ہے اختلاف سے پاک ہے مثلا ایک تناقض یہ ہے کہ آج ایما میں سے جس جس امام کی تقلید ہو رہی ہے اس اس امام نے خود یہ کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو اپنی تقلید سے روکا ہے اب ان کی تقلید کا حق تو یہ ہے کہ ان کی اس بات کو مان لو اور تقلید نہ کرو یہاں توازو نہیں ہے کہ انہوں نے برس ویلے توازو روکا ہو نہیں یہ حقیقت کا انکشاف ہے کہ کوئی تقلید کے لائق نہیں ہے اتباع ہے عطایت ہے کتاب و سنت کی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تناقب ہے جس جس امام کی تقلید ہو رہی ہے وہ خود روک کر حجت قائم کر کے چلا گیا ابو حنیفہ ہنیف اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے شاگرد سے قادر یوسف سے انہوں نے محسوس کیا کہ جو وہ درس دے رہے ہیں ہر بات لکھ رہے ہیں کہا کہ وحیح کا یا, یا ہو تک ہو کن لما تسما منی اے یا ہو ابو یوسف کا نام ہے افسوس تم میری باتیں لکھ رہے ہو کیوں لکھ رہے ہو ان نمانا بشر ہوں میں ایک بشر ہوں انسان ہوں اکوکل ارجوان ہو گدن آج کوئی بات کہتا ہوں اور کل رجوع کر لیتا ہوں اور انسان خدا کا پتلا ہے ان کو روکا منع کیا اور جہاں متعین ہوتی ہے وہاں اس طرح روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہ نبی البین اسلام کی عادیث لکھا کرتے تھے صحابہ نے روکا کیوں لکھتے ہو نبی اسلام کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو عبداللہ کہتے ہیں کہ فم تنا اچھو میں نے قلم بند کر دیا لکھنا چھوڑ دیا لیکن کچھ عرصے بعد سوچا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھوں کہ میں نے ایسا صحیح کیا یا غلط کیا سوال کیا اور صحابہ کا موقف نبی علیہ السلام کو بتایا تو رسول اللہ صد نے کیا فرمایا تھا فرمایا کہ اکت ہو نفس محمد ان بے از لائف اندل حق لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا حالت غضب ہو حالت رضا ہو میں حق ہی کہتا ہوں جاگ رہا ہوں تو بھی سو رہا ہوں تو بھی میرا بولنا بھی حق ہے عمل کرنا بھی حق ہے خاموشی بھی حق ہے ہر چیز حق ہے لکھو تو جہاں اطاعت کا معاملہ اتنا متعین ہو وہاں یہ حقیقت ہے کہ وہاں ہر چیز حق ہے ہر حال میں حق ہے اس طرح ہر امام نے روکا امام احمد حمبل کا قول تو بہت ہی سری ہے کہ لا تو کلے دیں بلا مال بلا شاط بلا اوزا خود میں نہائے کو آخا دوں میری تکلیف نہ کرو امام شافی کی تکلیف نہ کرو امام مالک کی تکلیف نہ کرو امام مالک کے شیخ امام اوزاری کی تکلیف نہ کرو پھر کیا کرو خود میں نہائے کو اپنا دین تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا انہوں نے کہاں سے لیا کتاب و سننے سے جو دین کا مصدر ہے جو دین کا ممبر ہے قرآن و حدیث بند والے کتابوں والا حکم اللہ تعالی نے آپ کتاب و حکمت قرآن و حدیث نازل فرمائے ہیں تم بھی وہیں سے دیں گے یہ تناخذ جن آئما کی تقلید کی جا رہی وہ خود سے بھرے اس سے روک کر گئے منع کر کے گئے دوسرا تناقض یہ ہے ایک کتاب ہے فوات الرحموت یہ فقہ حنفی کے جو مذہب کے اصول ہیں ان کو بیان کرتی اس میں تین قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ دیکھیں کس طرح آپس میں وہ تناک کا شکار ہے اسی تقلید کے تعلق سے پہلے تقلید کی تاریخ قبول قول غیر بلا حب تکلیف کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا قول قبول کرنا دلیل کے بغیر یہ تکلیف یعنی یہ پورے مذہب کی اساس ہے دلیل کے بغیر کسی کا قول قبول کرنا اسی کتاب میں آگے امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا یم بھائی لمن لمیا دلیل کلامی جو شخص میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا وہ میرے کسی قول کا فتوا نہیں دے سکتا یہ امام کو نہیں فرایا مولا دلیل کا پابند کر رہے ہیں. کہ جو میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا وہ میرے قول کا فتوا نہیں دے سکتا اور تقلید کیا ہے کسی کی بات کو لینا بلا دلے اور امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میرے کسی قول کی دلیل معلوم نہ ہو اس کا فتوا دینا حرام ہے اسی کتاب میں آگے جو علم احناف ہیں ان کا قول دے کرتے دن لاحد مانم یا فن کہ ہمارے سارے ایما یہ بات کہہ کر گئے کہ کوئی شخص ہمارے کسی قول کا فتوا نہیں دے سکتا جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ یہ قول ہم نے کہاں سے لیے یعنی دلیل کی بات اتار و سنت کی بات تو کتنا تناقض ہے یعنی تکلیف بغیر دلیل کے کسی قول کو لینا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے لینا اور جس کی تقلید کی جا رہی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے کسی قول کی دلیل اگر معلوم نہ ہو تو اس کا فتوا آپ نہیں دے سکتے اس کو آپ اپنا نہیں سکتے اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک اس کی دلیل معلوم ہے تو کتنا تلاقو ہے یعنی تعریف میں اور صاحب تقلید کے قول میں تعریف کچھ ہے اور جن کی تقلید کا دام ہے ان کا قول کچھ اور کتنا کچھ جتنا اس سمندر میں آپ داخل ہوتے جائیں گے اتنا آپ حیرت میں ڈوبتے جائیں گے کہ یا اللہ یہ مذہب کی کیسی بنیادیں دین دینیں تکلیف نہیں ہے دین دینا اتنا ہے امام اللہ ساس کیوں ہے تکلیف میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے انہیں کیوں چنا کچھ لوگوں نے بڑے قلوب سے کام لیا اور ایک حدیث مدعا کر دی ایک جھوٹی حدیث لے آئے کہ ان کو ہم نے اس لیے چنا ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یقوری امت رجن اس میں صابت ہوا سراج امتی کہ کچھ دور کے بعد میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا نام نعمان ہوگا اور باپ کا نام ثابت ہوگا وہ میری امت کا سورج ہے میری امت کا سراج ہے یہ حدیث مقذوب ہے مختلف موضوع اور جھوٹی یعنی ان کی شان وعدے کرنے کے لیے حدیثیں بزا کی گئی یہی کہتے ہیں کہ کسی کی شان نے اگر سدک اور سچائی کی بنیادیں موجود ہوں تو وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ ان کی شان میں سدک کی بنیادیں موجود ہیں سدک کی بنیادیں آسان یہ بربو کا مقام محمود سب سے بڑی شان ہے اس میں کوئی شخص شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا یہ مقام دنیا کے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ آپ کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں اس سے اونچی کوئی شان نہیں ہم اس طبقے پر حیران ہوتے ہیں جو کہ الحمد علیہ السلام کی شان میں غلوم اختیار کرتا ہے اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے اور جھوٹی شان بیان کرتے تو ضرورت کیا ہے جب نبی الاسلام کی ایسی ایسی شان قرآن و حدیث میں موجود اور منکور ہے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے حدیثیں بندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ بیرمبر اسلام کا فرمان ہے من قدم آ گئی یہ بسان میں دے فلی کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کے وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا دے وہ دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ قیامت کے دن میں نے جہنم ہی نہ جانا بچاؤ کی کوئی صورت نہیں اگر ایک جھوٹ مجھ پر بول چکا ہو ایک جھوٹی روایت میری طرف منسوخ کر چکا ہو تو وہ یہ طے کر لے کہ قیامت کے دن میں نے سیدھا جہن میں اور کچھ صورت ہے ہی نہیں چلیں حدیث ادا کر دیں گے کہ وہ سراج امت ہوں گے امت کے سراج ہوں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سراج کہا ہے سراجی کہ سراج میرا پیغمبر انہوں نے کہا کہ سراج ہمارا امام یہ میری دخل اندازی کی کوشش ہے اچھا حدیث بنا لی گئی ان کو سراج قرار دے دیا گیا اب ایک سوال اور ہے اور یہاں بڑا ہے حیرت ہے کہ جس کو سراج امت کہا گیا ہے اس کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے یہ عقیدے میں اشہری عقیدے میں حنفی نہیں عشہری معری حالانکہ عقیدہ احکام سے اہم ہے نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج و زقات کے مسائل اس سے کہیں زیادہ اہم اللہ کی توحید کے مسائل اللہ تعالیٰ کے سنا اور کے مسائل ایمانیات ہیں ایمانیات اور عقائد یہ عمل اور آکان سے زیادہ افضل ہے پھر جس کو سراج امت بنا دیا گیا ایک مقبول حدیث کے ذریعے اس کا عقیدہ لینے میں کیا رکاوٹ اور اگر عقیدہ امر سے ہے. اب دو ہی باتیں یا ان کا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے اگر درست تھا تو لے کیوں نہیں غلط تھا تو پھر کیا حکم ہے ان پر جس کو سراج امت کہا گیا ان کا کاقیدہ اگر تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے اسی لیے قابل قبول نہیں کہ یقین ہے تم اس کو غلط سمجھتے ہو تو پھر کیا فتمہ لگاؤ گے اپنے امام کو تو تحقیقت یہ ہے کہ یہ تناقضات اذات کا مجموعہ تقلید کا معاملہ اور اس سے بڑھ کر حیرت یہ ہے کہ فکری احکام میں امام صاحب کے وہ کوئی کتاب نہیں ہے جو کی احکام ان کی طرف منسوخ ہیں ان کی اسانی میں سے کوئی صنعت صحیح نہیں عقیدے ہیں ایک کتاب فکر اکبر امت کا ایک طبقہ اس بات پر قائم اور قائل ہے یہ امام صاحب کی تعریف ہے چلے اس میں ایک ہے کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں لیکن ایک چیز کا اصل تو ہے میں تو جو چیز ان کے اپنی تعلیم سے ان کے قلم سے موجود ہے اس میں ان کی تقلید نہیں ہے اور جو چیز ان کے قلم سے موجود نہیں ہے بلکہ ایسی اسانیت سے ان کی طرف منسوخ ہے جن میں سے کوئی صرف سالم نہیں صحیح دی اس میں ان کی تقلید عقیدے میں کس کی تقلید ہے امام اشعری ابو رحم اشعری ابو منصور معھوری بھی اش کی ساری زندگی کے تین حالات ہیں ایک ان کا دور تھا جب وہ عقیدے کے اعتبار سے محتضلی تھے محتلی اس پر کئی سال قائم رہے اور یہ ان کا پہلا دور تھا ان میں احتجام تھا پھر وہ ایک شخص گلابی جو گلابی تھا کچھ اس طرح کچھ اس طرح تھا اس سے متاثر ہوئے اور کچھ باتیں متضلاع کی لے لی اور کچھ عالمی صلی اللہ علیہ جماعہ کی لے لی اور بین بین ہو گئے اور ان کی زندگی کا تیسرا طور جب وہ ہر طرف سے تھک گئے پریشان ہو گئے اور اپنی آخری کتاب کتاب البانا میں یہ بات لکھی کہ آنا اللہ منام احمد کہ میں امام احمد الحمبل کے مذہب پر ہوں یعنی خالص آم الصملہ کی طرف آ گئی یعنی پہلے کے دو اطوار تھے ان سے توبہ کر لی اعتزا سے توبہ کر لی لیمینی لاہر اسے توبہ کر لی اور سماج شفات کے بعد میں عقیقے کے بعد میں جو منہ جہل السمنا امام احمد الحمد احمد آل سمنا کے منحل کے ترجمان اسے اختیار کر لیا تو حق تو یہ تھا کہ اگر اشعریف بنے گی تو امام اشعری کی جو زندگی کا آخری دور ہے اس کو لو نہیں اشریف بنے بھی تو ان کی زندگی کے پہلے دور کو لیا جس سے وہ توبہ کر چکے عجیب تناقضات عجیب تناقضات امام اشری رحمہ اللہ نے متضریع قائد کی تخلیق کی بس مارج احناف اپنے ان کاشری کہنے والے اللہ تعالیٰ کی صفت استوا عرش کی تعویل کرتے ہیں کہ استوا بانا استلاح ہے استفاع بانا استلاح ہے یعنی غلبہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا معنی اللہ عرش پر غالب ہوا یہ تعویل ہے تعویل باطل بلکہ تعویل لوگ کہتے ہیں میں اس کو تعریف کہتا ہوں یہ مانوی تعریف ہے کبھی تحریف نفلی ہوتی کبھی مان بھی ہوتی یہ مان بھی تعریف ہے استفاع کا مانا استرا کرنا مانوی تعریف یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے ہی نہیں اس کا مانا تو یہ ہوگا کہ اللہ عرش پر مصلیح ہوا یعنی غالب ہوا تو کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر غالب ہے کسی اور چیز پہ غالب نہیں ہے اگر کہو کہ نہیں ہے تو یہ اللہ رب الزم کی توہین ہے یہ کمر اور اگر کہو کہ ہے تو پھر عرش کی تفصیل کا مانا کیا ہوا اور امام اشاہ علی نے اپنی کتاب المانا میں یہ سوال کیا کہ اللہ تب ہر چیز پر غالب ہے پھر بخبار گلبے کے عرش جو سب سے اوپر ہے اور ساتویں زمین جو سب سے نیچے ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوگا اللہ اس پر بھی غالب ہے اس پر بھی غالب ہے پھر عرش کی تفصیل کا کیا میں نے تو جو ان کے منااہد یا عقائد ہے امام اشاری اس کی تخلیق کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو اگر اشاری بنے گی تو ان کی زندگی کا وہ دور لیا جس سے وہ رجوع کر چکے تھے توبہ کر چکے تھے یہ سب تناقضات کا ممبا ہے اور میں نے عرض کیا کہ جو شبہات تکلیف کے جواز اور اس بات کے لیے پیش کیے جاتے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ سارے کے سارے ترک تکلیف نفی تک تقلید مذمت تقلید, تقلید، انکار تقلید پر منتج ہو. ہم نے کچھ جمع کی ہے بلائے یوسف علیہ السلام کا فرمان سورہ یوسف میں اس سے حصہ ڈال بتائے آبا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے آبا کے دین کی پیروی کی تو پھر جب آبا اشداد کی پیروی درست ہے تو آئیما علماء ان کی پیروی تو پھر اور درست ہے یہ تقریر ہے اس شبہ کی اللہ اکبر اتنا غور نہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کون ہے اور ان کے آبا کون ہے ان کے باپ کون ہے؟ سارے اسہار وہی اللہ کے بے امبر ہے یوسف اسلام بھی اللہ کے نبی اور ان کے آبا یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابراہیم رسم. یہ بھی انبیاء کہ انبیاء کی پیروی تقلید ہے اور یہاں لفظ اتباع ہے اس سے تخلیق ثابت ہو رہی ہے تردید ہو رہی یوزول اسلام اگر کسی غیر نبی کا ذکر کر کہ میں تو خلا کی بات مانتا ہوں جو کہ ان کے شایان شائن نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبی اور نبی کبھی ان کا مفری نہیں ہوتا نبی مزاح ہوتا ہے من قبل کہ رسول نہ ان ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ مسا بن کر آتا ہے مسیحی بن کر نہیں وہ اتائت کیا جانے والا ہوتا وہ اتحاد کرنے والا نہیں ہوتا اس کی پیروی کی جاتی ہے وہ کسی کی پیروی نہیں کرتا ہا ایک نبی ہے جو امتی کی اطاعت کرنے والا بن کر آیا تھا آخر شیطان نے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا نا آپ کا مرزا غلام احمد قادیہ نے جس نے بارہ بار اقرار ہاں بار و اعتراف کیا کہ میں انگریز بہادر کی ہدایت کرنے والا ہے اطاعت کرنے والا بن کر آیا انگریزوں کا مجھے بن کر آیا یہ نبی جھوٹا نبی تو متا بنتا ہے مجھے نہیں بنتا انگریزوں کے کشیدے کیوں نہ کہے وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے اس سو کو چھوڑا اور قائم کیا ایجنٹ فائنڈ گیا کہ میں تو انگریز بہادر کی کتاب کرنے والا بن کر آیا نبی متا ہوتا ہے متح نہیں ہوتا نبی متی نہیں متی ہوتا ہے متح نہیں ہوتا متا ہوتا یوسف علیہ السلام اگر غیر نبی کا نام لیتے جو کہ ناممکن تھا کہ نبی اور نبی کسی امتی کا متھی نہیں ہوتا یوسف علیہ السلام نے اپنے آبار ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا ذکر کیا تو ان کا پیروکار اور یہ سارے اللہ کے نبی اور اللہ کا نبی اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے یہاں پر جو اتباع ہے اس کی اساس بھی اللہ کی وحی ہے اور یہ تحقیق ہے ترکیب تقلید ہے تقلید نہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوگی اگر کہ آباشداد کا نام ہے آباش داد کا لفظ ہے تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو یہ آباش دان میرے آپ کے نہیں یہ آباز داد اللہ کے لیا ہے آباز داد ہونے میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں ہوگا باپ دادا ہونے میں نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں کرو گے ایک باپ عام ہے دادا عام ہے اور ایک باپ دادا وہ ہے جو اللہ کے نمووں سے سر سرفراز ہے جس کے سر پہ تعلیم حکومت ہے دونوں کا مقام ایک ہے باپ ہونے میں ایک نوعیت کا شکار ہے نہیں یہاں اجتباع کا لفظ تکلیف کا لفظ نہیں آباجات کا لفظ اگر ہے تو سارے آباجداد اللہ کے امبیا تھے انبیاء کی پیر بھی تقلید نہیں یہ تو اہم تاخیر بلکہ اصل و رسوم ہے اور یہ ہماری دعوت ہے جس چیز کو تقریر کے جواب پر کیا جا رہا ہے توڑ مروڑ کر وہ قبل بھی تکلیف کا جواب نہیں بلکہ وہ تو تاج پہلے ہے نہیں اسے کے پیر اس دور میں یاقوب علیہ السلام اس دور میں اپنے دور میں اسماعیل علیہ السلام اپنے دور میں ابراہیم اسلام اپنے دور میں علیہ السلام واجب کیونکہ اللہ کے آج محمد اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی آج یعقوب علیہ السلام اسماعیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام واضح الاتبا نہیں ہے واضح الامان ہے ان سب پر ایمان لانا فرق ہے اتباع صرف محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہر نبی اپنے دور میں متر ہوتا ہے یہ دلیل اس میں تو تکلیف کہیں نہیں نکل رہی یہ تو اتباع وہی کا نام ہے اتباع انبیاء کا نام اور یہ قطع تکلیف نہیں ان لوگوں کو لفظ آباد سے دھوکا ہوا کہ میں نے اپنے آبازداد کی ملت کی تیروی کی اور یہ نہیں سوچا کہ آبازداد ہے کون یہ عام آبازداد میں بلکہ سارے آباز داد اللہ کے انبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام جت المبیا سارے انبیاء کے باپ اور دادا بلکہ وہ نبی کہ اندر اپنے پیمبر کو حکم دیا کہ ثم تمین کا انتبا ملت ابراہیم کہ محمد آپ کو وہی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں ہم کس کے پیروکار ہیں محمد الرسول اللہ صلی وسلم کی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جس چیز میں ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اس میں ہم پیروی کریں گے ملت ابراہیمی تک ہماری پہنچ ہماری رسائی براہ راس نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ وسلم کے ذریعے یہ براتی تھے یہاں تو تقلید کا کوئی نام و نشان بھی نہیں اتباع ہے تقلید نہیں اتباع تو ہے قلمت تو نہیں اور جن آواز داد سے آپ کو محالطہ ہوا وہ سارے کے سارے اللہ کے اندیاں ہیں اور نبی کی اتباع تقلید نہیں ہوتی کیونکہ تقلید کا معنی ہے کسی کی بات کو ہے بلا دلیل اور نبی خود دلیل ہے نبی کی ذات دلیل نبی کی ہراپی دلیل نبی کا بولنا خاموش رہنا عمل کرنا سب دلیل ہے اور سب حکل نبی کا جاگنا دلیل ہے نبی کا سونا دلیل ہے اور یہ تکلیف نہیں ہے کہ رائے فصل ہو احمد فکر ان کو تم لاد اگر تمہیں علم نہ ہو تو سوال کرو احمد ذکر سے اہل فکر کتاب رجوع ہونے کا حکم ہے اور سوال کرنے کا فائدہ یہ کہ ان کا سوال کر کے ان کی بات مانو اور یہ تکلیف ہے اللہ اکبر کتنا عجیب شبہ ہے یہاں پر تین چیزیں قابل غور رہے ایک لفظ پھنسا لوگ دوسرا اہم ذکر اور تیسرا ان کنتب لاتا ان آیت کا ہر لفظ ہر جملہ قدم کرو فسال اور سوال کرو کیا سوال کا نتیجہ پیروی ہے یعنی جس سے جو مرضی سوال کرو اس لیے کہ اس کو مانو پھر سوال کے نتیجہ پیروی ہوتا ہے کیا نہیں سوال کرو اگر اس کا جواب قابل قبول ہے تو مانو اور قابل قبول ہے نہیں ہے تو نہ مانو اس سوال سے پیر نکل کر آئیے ایک سوال کی حقیقت پر غور کریں ایک سفر کا بات ہے صحابہ کرام ایک حضبے سے لوٹ رہے تو لوگ پھیلے ہوئے تھے مکان پر پڑاؤ ڈالا گئے اور پڑاؤ میں ظاہر کے خیمے اوپر ہوتے ہیں نیچے پہاڑوں پر لوگ پھیل جاتے ہیں سائے کی تلاش میں پانی کی تلاش میں پڑاؤ ڈال لیا گیا کچھ صحابہ دو چار ایک جگہ ان کا خیمہ تھا اور ذرا دوری پر تھے رات کو سی تو نیند میں ایک صحابی کو غسل کا حارضہ پیش آ گیا ان پر غسل فرض ہو گیا اور اتفاق ایسا کہ ان کا سر زخمی تھا اور سر کھلا ہوا تھا زخم کہہ رہا تھا اور فجر کی نماز سے قبل اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں غسل مجھ پر فرض ہو چکے لیکن میں بیمار ہوں زخمی ہوں اور نماز بھی سامنے کھڑی ہے اب میں کیا کروں وہ ایک صحابی نے اس کے ایک بھائی نے مشورہ دیا بلکہ فتوا دیا کہ حوصل کرنا فرد ہے جو نسس کے سامنے تھی اس کا جو فہم تھا فرویت کا اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا کہ جنابت کا آردہ ہو جائے تو غسل فرد ہے تمہیں غسل کرنا پڑے گا اس نے اس بات کو مانا غسل کر لیا اس زخم کے ذریعے پانی اندر داخل ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا ان شاء شہادت کی موت میدان جہاد میں جاتے ہوئے کو مرد ہے جو لوٹتے ہوئے وہ اند اللہ شہید ہے نوین اسلام کو اس کی خبر لو فرمایا کہ قاتالو ہو قاتالخو بول رہا دینے والوں نے اسے قتل کر دی اللہ ان کو قتل کر یہ دیا نہیں تھی نبی اسلام کے زبان سے بکڑا ہوئے جملہ اس قسم کے دیگر جملے بدوانی ہوتے یہ اکثر زبانوں پر ہوتے ہیں ان کو بدوانی کہا جا سکتا اور ویسے بھی احمد اسلام نے آخر میں دعا کر دی تھی کہ یا اللہ میں نے اپنی امت میں سے کسی فرد پر اگر کوئی بدوا کی ہو کوئی لازم بھیجی ہو تو اس سب کو چھوٹ کر حملہ کرنا تو سیکھنا ختم ہو چکے بتوا نہیں کی اس موقع پر ترمبل صاحب نے بات کہی تھی انیا سالوں انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا یہ خود جواب کیوں نہیں دیا سوال کیوں نہیں کیا انما نماز شفاؤں نے سوال ایک مریض کی شفا تو سوال میں انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا سوال تو کیا تھا اس مریض نے سوال تو کیا تھا اس کا معنی جس سوال کا شریعت حکم دے رہی وہ سوال کچھ اور ہے اس کی حدود کچھ اور ہے کہ جب پیغمبر اسلام موجود ہے تو پیغمبر اسلام سے کیوں نہ پوچھا ایک بھائی نے ان سے ایک بات پوچھی تو نبی اسلام سے رجوع کا حکم کیوں نہ دیا تھوڑا سا چل کر چلے جاؤ پیغم اسلام سے پوچھ لو تم مریض ہو اور مریض کی شفا سوال میں ہے ہر سوال اور ہر سوال کا ہر جواب لائے قبول نہیں ہوتا نبی اسلام کا فرمانا سوال کیوں نہیں کیا اس شخص نے سوال کیا تھا لیکن سوال کی حدود ہے اور جواب کی حدود ہے سوال کسی کے رائے کے تعلق سے نہ ہو اور جواب دینے والا بھی اپنی رائے سے جواب نہ دے ال سوال کیوں نہیں کیا یعنی پہ اسلام موجود تھے کبار صحابہ موجود تھے ان سے پوچھ لیا جاتا تاکہ جواب دلیل کے ساتھ ہوتا یہ جواب اس صحابی کی خالص رائے تھی جواب دلیل کے ساتھ مقیب ہے تو شریعت میں کس قسم کا سوال مطلوب ہے اس حدیث سے واضح ہو رہے تو یہاں بات سوال کرنے کا ہے ہے تکلیف کی نہیں اگر کلے بھی ہوتا تکلیف کر لو آلوتی کر کے اس مسئلے میں جس نے آپ کو علم نہ ہو تو پھر یہ موقف شاید درست ہوتا پھر بھی تکلیف شخصی درست نہ ہوتی اور یہ بات بھی بنیادی طور پر آپ پہچان لیجئے کہ لوگوں نے جو تقلید کے اس بات میں دلائل پیش کیے ہیں وہ سارے عمومی ہیں اور جھگڑا عمومی کسی بات کے ماننے کا نہیں ہے بلکہ جھگڑا اس بات کا ہے کہ پوری امت میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کے سر پہ پورے دین کی عمارت قائم کر دی ہے اس کا کیا سو اور ہمارا سے پوچھو اور ہمارا ہزاروں ماں سے پوچھنے کی صورت میں کسی ایک فرد کی تکلیف ثابت نہیں ہو رہی نظائش میں نہیں یعنی اوا سے پوچھنا پوچھیں مسائل معلوم کریں سوال کی حقیقت کیا ہے وہ آپ نے سن لی اور یہاں نظاہ اس بات پر نہیں ہے کہ اولما سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے نظاہ یہ ہے کہ پوری متبے سے ان میں ہزاروں علما ہے ہزاروں عالم شیر اعلام البالا امام زخمی کی اٹھا کر دیکھو ہزاروں علماء کی فہرست آپ کو ملے گی تفکت الغفال امام زخمی کا تحریر التحم ابن حجر کی اٹھا کر دیکھو پھر اس کے علاوہ اور بہت تحریر القمر علماء کی ایک فہرست تو آپ کو ملے گی ہزاروں علماء ان ہزاروں علماء میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کے سر پہ پورے دین کی عمارت قائم کر دی جائے اسے کوئی ثابت کرے اس کی کوئی دلی یہ تو ہم بات ہے اور ہمارے سوال کرو تو سوال کرنا اور ہے تخلیق کرنا اور سوال جواب کریں گے اور کوئی عالم جواب دے گا اس کی دو صورت ہے یا تو وہ سوال اور اس کا جواب درست ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں درست کیوں ہے اس کے جواب کی اساس کتاب اللہ یہ سنت رسول اللہ تو آپ قبول کر لیں قبول کر لیا تو یہ تخلیق نہیں کیونکہ اس نے قرآن کے حدیث کی نق پیش کی ہے اور تکلیف بلا دلیل بات ماننے کو کہتی اتباع دلیل تکلیف نہیں پھر یہ تکلیف نہ ہوئی اور اگر اس کا جواب غلط ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا پیغمبر اسلام کا فرمان ہے لا تعلق مخلوق فی محفیت الخالق مخلوق کوئی بھی ہو اس کے کسی قول میں کسی فتوے میں اگر خالق کی نافرمانی ہو اس کی کوئی پیروی نہیں کوئی اس کی ہدایت نہیں چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ عالم ہو اس کی کوئی ہدایت نہیں پھر دوسری بات آہل فکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آہل فکر سے پوچھو یہ آہل فکر کی تفریح کا معنیٰ کیا آہل و فکر کرو ہے قرآن و حدیث والے انہوں نس اللہ فکر نہ اللہ فرمان ہے کس قرآن و حدیث کو ہم نے اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے تو ذکر سے پوچھو تو احمد ذکر کی قید کیوں لگا اہم فکر کی قید لگانے میں فائدہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو تاکہ تمہیں جواب قرآن و حدیث کے مطابق ملے اور قرآن و حدیث کے مطابق جواب دینا اس کو قبول کرنا کہ یہ تکلیف ہے تکلیف تو بنا حکت کسی کے قول کو مارنا تقلید نہیں تو اہل ذکر کی قید ہی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ آئے اور یہ مقام ترک تقلید کا ہے اس باتیں تکلیف کر رہی ہے اہل فکر اول ما ربانی کتاب و سنت سے تمہارے سوالوں کے جواب دیں بات ہے اہل تکلیف سے سوال ہوا کہ فران نسل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے انہوں نے جواب دیا اپنے امام کے قول سے اور جواب دینے کے بعد اس سائل کے خوب لتے لیے کہ تم حنفی تھے تم نے قرآن و حدیث کا نام کیوں دیا تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے امام نے کیا فرمایا ہمارے امام کا قول کیا ان کا فتوہ کیا ہے تم نے قرآن و حدیث کا نام کیوں لیا دیتا باقاعدہ اب یہ لوگ اس آئل کو پیش کر سکتے کلیر کی اس بات میں فصل و احل و ذکر وہ تو روکتے ہیں کہ سوال کرنے والا قرآن و حدیث کا نام نہ دیں اور قرآن کہتے ہیں کہ فصل واہل ذکر اہم ذکر سے پوچھو اہم ذکر کے قید کا فائدہ کیا ہے قرآن و حدیث والوں سے تاکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب دے اور تم تو ڈانٹتے ہو کہ قرآن و حدیث کا نام کیوں دیا تمہیں تو حریفی شاغ ہونے کے ناطے اپنے ایمان کا نام لینا چاہیے کہ ان کی کیا ہے ان کا کیا ختم ہے تو پھر یہی لوگ اس آئے کو اس بات تکلیف میں پیش کریں تو یہ کون سی منتخب میں اعتماد اور پلیز بات ان کو تم نہ آئے آہلگر میں سوال کب کرنا ہے جب تمہیں معلوم نہ ہو یعنی تم اپنے طور پہ تحقیق کرتے کرتے تھک گئے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تمہیں اس کا علم حاصل نہ ہو سکا تو اب تم جو اپنے سے بڑے علماء ہیں اہل و فکر ہیں ان کے طرف رجوع کرو ان سے پوچھو تاکہ تم کو وہ صحیح رہنمائی دے سکے اگر یہ آئے تکلیف کے جواز میں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تکلیف تب کرنی ہے اس مسئلے میں کرنی ہے جس مسئلے میں آپ کو علم نہ ہو آپ نے کوشش کی اور علم حاصل نہ کر سکے کتاب و سنت سے اور یہ سارا سبر تحقیق کا ہے تقلید کا نہیں علم نہ ہو تب سوال کرو جب علم ہو تو سوال کرنا جائز نہیں امیر عمر کے پاس ایک سائل آیا اور سوال کیا آپ نے جواب دیا اس سائل نے کہا میں نے یہ سوال اللہ کے بھی امبر میں دیا تھا آپ کا جواب اور تھا تمہارا جواب اور آپ نے فرمایا کہ وہ جواب بعد میں شروع کر دیر قریب آ جاؤ تو قریب بلا لیا اور درا پکڑ لیما دا سال کا نہیں فیم سال کا رسول اللہ ہے جس مسئلے میں تم نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا اور جواب معلوم تھا اس مسئلے میں مجھ سے سوال کیوں کیا تو سوال کب کرنا جو آپ کا سہولنا ہو اگر یہ تقلید کا جواب ہے تو اس کا مانا جس کے پاس علم نہ ہو وہ تقلید کرے اور یہاں ہر شرف مخلط بڑے بڑے القاب فلاں منخول اور فلاں حکیم الامت اور سارے کے سارے مغل اگر یہ تقلید کا جواب ہے تو یہ تو جواب ان کے لیے جن کے پاس علم نہ ہو اور یہاں بڑے بڑے علامہ اور فہامہ قوالی دوران اور راضی دوران بڑے بڑے, بڑے القاب اور سب کے سب مخلف اگر یہ آیت پیش کی بھی جائے تو یہ صرف ان کے لیے جن کے پاس علم نہ ہو جس مسئلے میں علم نہ ہو اور یہاں پورے دین کی عمارت علم کے سر پہ کھڑی کر دی گئی تو یہ تینوں باتیں اگر آپ غور کریں گے سوچیں گے تو یہ تکلیف کے اس بات کی دلیل نہیں بلکہ تکلیف کے رد کی دلیل ہے اور تحقیق کی طرف طاقت دے رہی ہے سوال کرنا تحقیق ہے اعلی علم سے رجوع کرنا جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو ان سے سوال کرنا تاکہ وہ قرآن و حمیز کے مطابق جواب دیں یہ تخلیق نہیں بلکہ تحقیق ہے اور ان کن تم لاتا علم نے تحقیق کی ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں تم کو علم نہ ہو تم نے خود پڑھا مطالعہ کیا لیکن تم علم تک نہ پہنچ سکے اب تم علماء سے پوچھو علماء بھی کون اہل و ذکر علماء تو پڑا کے ہوتے ہیں ایک علماء راسخیم ربانیین دوسرے علماء سو برے علماء اپنی رائے سے بھرینے والے اور عمر ربانیین جن کے پاس نورے وہی ہوتے ہیں ان سے رجوع کرو اور یہ سارا سفر تحقیق کا ہے تقلید کا نہیں تو جن مصوص کو تقلید کے جواب میں پیش کیا جا رہا ہے آپ گہرائی میں سوچیں تو وہ تکلیف کا اس, با اس, با اس بات نہیں بلکہ تقلید کا رد ہے تکلیف کی تروید اور تقریب ہے اور تقلید کی نفی ایک اور آیت یا ع اللہ و حفی رسول وہ عد المر ایمان مانور اللہ کی حفاظت کرو اور اللہ کے رسول کی اور عدال امر کی عدال امر کا معنی جو آپ نے کیا ہے چلے ہم بھی قبول کرتے ہیں عدالعمر دو چیزیں ایک حکام دوسرے والن ٹھیک ہے تفصیل خار نے قبول حکام رانا ان کی بھی حفاظت کرو یہ پہلے اللہ کی حفایت ہے پھر اللہ کے رسول کی ہفایت ہے تیسرا نمبر وال حکام کا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ناؤز ملا کو حجم کر دیا اور یہ دین ہے دین جی دینی تکلیف ان امریکہ کی رسائل تو تیسرے درجے کی ہے تیسرے نمبر کی اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اصل ہے اس لیے ان دونوں ہفاقوں سے قبل اطیم و کنف سے امر کی اتاعت سے قبل اصلی وف نہیں ہے اصلی اتاس اندازہ اس کے رسول کی لیکن میں تحقیقی جواب دینے سے پہلے ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے اس بات تکلیف کا استعمال کیوں کیا جائے اگر یہ آیت اس بات تکلیف میں کافی ہوتی تو اس میں آپ لوگوں کو تحریف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ ایک عجیب تماشا ہے ایک عجیب مذاق یہ تماشا اور مذاق چھوٹا لفظ ہے کتاب اللہ میں اضافہ یہ تحریف اور تحریف کفر نہ یہود ہوئی یہ پھول نرقلوں میں مواد کہ وہ تو نصوص کو تحریفیں کیا کرتے تھے اگر یہ آیت اس بات تقریب میں کافی اور ارشافی ہوتی تو تقریب کی تحریر کی نعبت کیوں آ اور یہ تحریر بھی کسی عام انسان نے نہیں کی بلکہ مولانا محمود رحسن سرخیل ہے دونوں نہیں ہوتے انہوں نے کی اپنی کتاب کتابیں راہل جنہ میں اور لکھا واشگاف الفاظ میں آیت لکھی یا رسوم اپنی طرف سے اضافہ کیا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عز الحمر کی اور اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہاں عدال کا نام نہیں ہے انہوں نے خود عجیل امر کا نام اپنی طرف سے ڈالا اور ساتھ یہ لکھا جس قرآن میں یہ آیت ہے ادھر امر کے بغیر اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے ادال امر کے ساتھ پورا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے کئی دن نکال کر دکھاؤ اس مجیس نے حافظ بہلی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میری تربیت کی کیجئے کیا قرآن آپ یہ آیت ہے تنازعات رسول امرک آیت نہیں تو اگر یہ اس باتیں جخریف میں دلیل ہوتی کفائر کی کرنے والی تو اس میں تحریف کیوں کی گئی؟ کوئی شخص تحریف جیسے فیل مضمون کا سہارا اسی وقت لے گا جب اس کا ہاتھ دلیل سے خالی ہو دلیل سے مالا مال بنا تحریف کرے گا جو دلائل سے مالا مال ہو وہ تحریف کرے گا تحریف کیا کرے گا کہ دلیل کے میدان میں تہی تست ہو تہی دام ہو اور خالی ہاتھ ہو دوسری بات یہ ہے کہ آیت تقلید کے جواز میں قطم دلیل نہیں بنتے بلکہ ترق تکنید کی دلیل ہم پہلے گے اس آیت کے جو نزول کے پس منظر اس تنازع میں دیکھیں کہ یہاں معاملہ کیا ہے اس آیت کی اپل مخادن کون ہے صحابہ کرام ہے نا جس آیت نازل ہوئی یا یادین احمد اس وقت ایمان ایماندار کون تھے صحابہ کے اندر انداز کے رسول کی اتاعت کے ساتھ ساتھ اس دور میں کون تھے ادو امر جن کی افاعت کا حکم دیا جا رہا صحابہ کے دور میں جو اندازہ کے ہمبر موجود ہیں کون ہوئے عمر ہے جن کی اتار کا حکم دیا جا رہا ہے امام شافی رحمہ اللہ نے جس کی بیان کی بڑی خارخبول کہ ترند اسلام کے دور میں کون عمر عمر تھے جن کی ہفایت کا حکم دیا جا رہا اور مصورت اختلاف ان کا نام ہدف کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کون تھے وہ کون سے وہ تھے کون سے وہ تھے نوید اسلام کے ہوتے ہوئے جن کی عتائت کا حکم دیا جارہا ہے بتاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں کبھی یہ وقت آتا تھا کہ رسول کوئی قاتل روانہ کرتے جس کو اصطلاح الصری کہا جاتا ہے لشکر لشکر روانہ کرتے اس لشکر کا ایک امیر مقرر کرتے کہ یہ آپ کا امیر ہے امیر سفر ہے اس پوری مہم کے دوران یہ آپ کا امیر ہے وہ امیر اللہ کے پیغمبر کا مقرر کیا ہوا ہوتا جو کرو عمر کی حفایت کرو بس یہ ایک ہی مینا تھا ہمبر اسلام کے دور میں اُن عمر کا منٹ ورنہ اور کوئی عمر نہیں تھے کہ جو قافلے بھیجتا ہوں ان قافلوں کا امیر مقرر کرتا ہوں اس امیر کی حکم نے حفاظت کر دی امیر سفر کی حفاظت کر دی ورنہ اور اس دور میں کوئی ایسا عمر نہیں تھا جس کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا اسرائیل کے اب مخاطب اللہ کے پگمبر کے صحابہ ہے اچھا اس امیر کی حفاظت کے تکلیف ہے تکلیف تو ہوتی جب اس امیر کی حفاظت سو فیصد ہوتی اس امیر کی حفاظت ہی مقیب ہے اللہ رسور کی حفایت کے ساتھ لا مخلوق تعطرم دی الخالق اگر یہ امیر ہوئی کوئی ایسی بات کہہ دے اس میں خالق کی نافرمانی ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوگی اس کی مثال سے بخاری ہو جائے نوی اسلام نے قافلہ بھیجا اور ایک صحابی کو اس کا امیر وہ کر دیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کرنی اب امیر نے سوچا کہ ابھی سے اپنے اس قافلے والوں کی حفاظت کا امتحان لے لو تاکہ آگے مجھے پریشان نہ کرے امیر بیٹھے ہوئے ایک آڈر جاری کیا کہ ایندھن اکٹھا کرو امیر کی حفاظت لوگ پھیل گئے ایندھن اکٹھا کر کے لڑے ایک ڈھیر لگا دی اکٹھا ہو گیا آگ لگا دو آگ لگا دے اس میں سب کود جاؤ اس میں سب کود جاؤ اب صحابہ کے دو گروہ ہو گئے کچھ تو کودنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے دے ہمبر کا امر تھا کہ امیر کی تعداد کرنی اور کچھ ان کو پھینکنے کے مت کودو اس آگ سے بچاؤ کے لیے ہم نے کلمہ پڑا ہے کلمہ پڑھ کے بھی اگر آگ میں جانا ہے تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے وہ ان کو کھینچنا ہے کچھ لوگ کودنے کی کوشش کر رہے کچھ ان کو ٹھیک رہے اسی ٹھیچا داری میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا لیکن امیر نے کہا یہ معاملہ اللہ کے تہمبر میں پیش کروں گا کہ تم نے میری اطار کیوں نہیں کی قزبے سے واپس بیٹھے تہم اللہ اسلام سے ماجرا بھی کر کیا قصہ بھی کر کیا رسول اللہ صحیح نے اشارہ فرمایا اپنے امیر کی ہدایت کرتے ہوئے اگر تم لوگ آگ نہ نکلتی اب یہ آپ کے عہدے کیا ان کی سوفیز کی ہفایت ہے ان کا کوئی اقدام کوئی ماننا اگر اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے تو اس میں ان کی کوئی حکایت نہیں اور یہ تقریب تمیر ہے اس کا معنی یہ کہ نہیں ہو کوئی اس کا فتو اس کا اقدام اس کا فیصلہ اس کی قباعت پیش کی جائے گی کتابوں سن رکھنا جور تھے کہ تم نے میری امیر کی ہفایت چوری کی جس امیر کو آپ نے امیر مقرر کیا اس کی ہفایت پر تو نسر قدر موجود تھی جن علم کو تم نے اپنا ایمان بنایا ہے وہ استمبا ایمان ہو سکتے ہیں لیکن وہ تحقیقی ایمان تھا وہ اللہ کے بھی کے مقرر کرنے سے ایمان بنا نصر قدر موجود ہے لیکن وہاں بھی اس کا فتنہ اور اس کا فیصلہ کتاب و سنت پر پیش ہو گئے لنفی ہاں ہا اگر یہ جی لوگ آگ میں کود جاتے تو में مت اور ہمیشہ اس آگ میں چلتے رہتے کیوں فرمائے عدود امر عدال امر میں کا تو کا فکر نہیں آگے چلو پھر انتنازہ تم فیشے تمہارا اگر تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو یہاں عدال امر کا پتا کٹ چکا اس کو لوٹا ہو کس کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کوئی ایک فقہی مسئلہ ایسا بتا دو جس میں اختلاف نہ ہو کوئی ایک مسئلہ فقہ کے مابین کوئی ایک فقہی مسئلہ ایسا بتا دو جس میں اختلاف نہ ہو باقی مذاہب چھوڑو فکر حنفی میں امام النیفا کے دو شاغر میں صاحب ابو اب یوسف محمد بن حضر صحبانی ان دونوں نے اپنے استاد کے اقوام اور ان کی فتابہ کی دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا دو تہائی مسائل اپنے شیخ کے نہیں مانے تو کوئی ایک مسئلہ بتاؤ فوکہ کے مانے کہ اختلاف سے معاف ہو اللہ تعالی کی صاحب کے بارے ہی میں بتا دو اس کی صفات کے بارے ہی میں بتا دو جب یہ قوم اللہ رب بزد کی ذات اور اس کی سفار اور فیال میں اختلافات اور تناقض کا شکار ہے تو باقی مسائل کو چاہیے اور نہ کیا فرما رہے جہاں اختلاف ہو وہاں ادھر ادھر کا پتہ کر چکے اس کو لگا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہاں ایک ہی حل ہے اور دوسرا کوئی حل ہے اور کوئی سی کی مسئلہ وہتفق نہیں کوئی نہ کوئی اختلاف آپ ہاں کو ضرور ملے گی ایک چیز میں اتفاق ہے بس اور وہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرنا اس میں اتفاق ہے اتفاق ہوں اللہ اتفق اس بات پر سارے بھوکار متفق ہے کہ اتفاق ہم نے نہیں کرنا ایک عرضی ہمارے دوست تھے ہم دیر الاقار پڑھ رہے تھے حدیث اوپر آ اس حدیث میں امام شوکانی نے مسائل جو تھے متثر کیے ان کا ذکر کیا اور پھر آگے شروع کہ گیا کالا فلان کا فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا اربی دوس نے کہا فہاں تبھی تم فوکہ اس بات کو چھوڑ دو یہ تو فقہا کا مزاج ہے کہ ہر بات میں اختلاف کرنا حدیث آ حدیث کا مجرور واغے ہو چکا ہے یہ کافی ہمارے لیے اور فلان نے کیا کہا فلان نے کیا کہا فلان نے کیا کہا اس کو چھوڑ دو تو, یہ آئے تو کی جو دعوت دے رہے کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اگر قرآن کہتا ہے کہ اس کو حل کرو اپنے فقہا سے تو وہ بات بن جاتی لیکن نہیں فکہ کا پتا کٹ چکا ان عمر کا پتا کٹ چکا آپ نے تحریف کر کے اس نام کو داخل کیا قرآن میں نہیں اس کو کہاں لوٹانا اس کے رسول کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اس نسلے کو لوٹانا تکلیف ہے یا تحقیق ہے یہ آئے تکلیف کی دلی تحقیق کی ملی تخلیف کا حل ہو رہا ہے بڑے فاشدات الفاظ اتنا جاتے خلافات میں کوئی حکم نہیں ہے صرف اللہ فرسو اور فحمب علیہ السلام کا فرمان ہے فہم کمبہ بسنت بسنت خلافین بن نواز میرے خاص تم دیکھو گے بڑے اختلافات بڑے اختلافات یہ آپ کی عجیب پیش گوئی اور کسی صحابی نے اعتراض کیا نکیف نہیں کی بڑے اختلافات دیکھو گے کوئی صحابی پوچھتا کہ رسول نے ایسا کیسے ممکن ہے اللہ کی وحی موجود ہے روشن سورج کی طرح اور وحی کے ہوتے ہوئے بڑا اختلاف کیسے ہو سکتے ہے لیکن صحابہ نے قبول کیا کیونکہ اللہ کے کی بیگمبر کی خبر ہے اور اللہ کے پیغمبر اساد کے مسنوق ہے سچے رسول قبول کیا حکم کیا ہے اختلاف ہوئے ہم کیا کریں بتائی تو رسول اللہ, اللہ سب نے فرمایا فائدے کو ان ہر چیز کو چھوڑ دینا اور چمٹ جانا میری سنت کے ساتھ یہ حل ہے یہ حل ہے تو سنت کے ساتھ چمٹ جانا اختلافات کا حل سنت سے معلوم کرنا یہ تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے اس بات تقلید نہیں بلکہ ترقی تکلیف اور لفظ تقلید کی طاقت ہے کتاب کتابوں سنت سے مسائل معلوم کرنا یہ ترقی تکلیف ہے تقلید نہیں تو میں نے شروع غیر کیا نا کہ جو دلائل ترقی تقریر میں پیش کی جا رہے جتنا ان پر غور کرو گے اسی قدر آپ پر واقع ہوگا کہ یہاں تو تقریر کہیں ثابت ہوئی نہیں قوان صاحب ایک اور مقام فروغ نہ پڑا بالکل شرکت میں تو پکا ہو پتہ بھائی امدہ رو کون ہوں گے ادھر ہر گروہ سے ہر سے ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلے ایک نکلے دو نکلے چار نکلے سفر کریں علماء کی طرف مدارس کی طرف اور کیا کریں یہ تفکا ہو فی الدین دین میں تفکر کریں دین کی فقہ حاصل کریں دین کی لفظ دین کے رکھنے اور پھر لوٹیں اپنی قوم کی طرف ان کو آگ بھرائیں سمجھائیں ان کو فائض کریں اس آئیش کو بھی اس بات اور تقریب میں بھیج دیے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگوں کے نکلنا وہ ایک ہو دو ہو چار ہو سفر کر کے جانا مدارف کی طرف علماء کی طرف پھر دین سیکھ کر آئے اور آنے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دے تو ان کا جانا قرآن سے ثابت ہے ان کا آنا قرآن سے ثابت ہے ان کا دعوت دینا قرآن سے ثابت ہے تو اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں اگر نہ کریں تو یہ سارا معاملہ ادس ہے اور اگر کریں تو یہ تکلیف پہلی بات یہ کہ یہ بات عمومی جو ہو جو مہن لا ہے کہ فرد ناحب کی تکلیف ثابت کرو وہ ثابت نہیں ہو رہی وہ ثابت نہیں ہو رہی دوسری بات یہ ہے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں اور وہ کیا کریں یہ تفکا ہو فدی وہ دین کی فقہ حاصل کریں دین کس چیز کا نام اللہ پاک فرمار ہے ال یوم احکمل چل حکم آج میں نے دین مکمل کر دیا اللہ نے دین مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہدایات یا کنوری کنزم دکھائے گزاری اللہ قدوری اتاری ہے کجوئی کو دین کا ہے اللہ بحمد اللہ اور علیہ کل کتاب اللہ نے آج پر قرآن و حنیس اتارا اسی کو دین کہا اور اسی کے ساتھ دین کو مکمل کیا اور یہ جماعت نکلے اسی دین میں فقر کے لیے اسی دین کی فکر حاصل کرنے کے لیے کا کمانا سمجھ اور سمجھ نہ بھی اسی چیز کا جو و سنت سے حاصل تو یہ جماعت جو نکلتی ہے جاتی ہے یہ دین کی فکر کرے وہ دین جس کو اللہ نے دین کہا بانزل اللہ علیہ کے کتاب حکمت وہ قرآن و حدیث اللہ نے دین کی تکمیل کی جن یعنی قرآن و حدیث حاضل فرمائے اور مکمل کر دیا تو یہ جماعت کیوں گئے قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے قرآن و حدیث کی فکا حاصل کرنے کے لیے جب حاصل کر کے آ جائے تو پھر اس لیے کی دعوت دے قوم کو جو چیز سیکھی ہے اسی کی دعوت دے اور قوم ان کی بات کو سنے اور قبول کرے اللہ کے اذار سے بچ جائے بر جائے یہ سارا سلسلہ تحقیق پر ہے نہ کی تکلیف پر دین کا تفقع تکلید نہیں دین کا تفق و تکلیف نہیں اگر اس سے تقلیق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جانے والی جماعت تو پھر محققین کی جماعت ہوئی نا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خجانے والی جماعت ہو خجن کے پاس آ رہے ہیں وہ جماعت ہو سارے کے سارے ایک امام کی تخلیق قدم پر کرتے تو فرق کہاں سے کرو گے نہیں یہ قوم تو فقروں سے دین کرے اور دین قرآن و حدیث کا نام ہے کتاب و سنت کا نام فقہ کا نام دین نہیں اللہ نے جس دین کو مکمل کیا کتاب و سنت کے ساتھ قرآن حدیث کے ساتھ یہی سیکھنا ہے یہی حاصل کرنا ہے واپس لوٹنے کے بعد اسی کی دعوت اپنی قوم کو دینی اور یہ دعوت تحقیق ہے نہ کہ تکلیف قوم کے سامنے پیش کرنا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہم نے حدیث پڑھی قرآن و حدیث کے ذریعے قوم کو ڈرانا ہے اور قوم نے اسی قرآن و حدیث کو سننا ہے اسی کو آ کر پیش کرنے کے وہ مکلر تھا اور دوسری بات ہم اب تک درائل سے یہ بات ثابت کر چکے کہ اگر اپنی بات وہ کریں گے بھی قبول نہیں ہے لا مافیت لا فرحت الخال ہے جو بھی بات ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا قرآن حدیث کی نیزان پر مسابق حید قبول ہے اور مخالف حید وقابل رد ہے مجاہر امتحب نے دو سے امام بنائے امام جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں تو اماموں کا ذکر ہے اور ہم بھی اماموں کو پکڑے بیٹھے ان کی تقلید کا نام دیتے اللہ اکبر ایک ہی لفظ پر غور کر لو یہدون ہدون ابھی امر وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ اور اللہ کا امر اللہ کی وہی اللہ کی وہی پیش کر کے لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا تقلید نہیں تقلید بلا حجت قول کو ماننے کا نام جس آئے سے تقلید حاضر کر رہے ہیں امرا کی تخلیص جو ہے یہاں تکلیفرف کی جڑیں کاٹ رہی ہمارے امر سے وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے اور اللہ کا امر اللہ کی بھائی اللہ کا امر کنز اور میتمس اور کلوری نہیں اللہ کا امر جو ہے اللہ کی بھائی کتاب و سمت قرآن حدیث رسول اللہ سمت خرمایا ترقی امرئی نے تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر داروں دو امر ان دو چیزوں کو اللہ کا امر کہا گیا ماتم شا جب تک ان کو تھام رہو گے گمراہنی ہوگے ایک کتاب اللہ تو یہ سنت رسول اللہ تو یہ حدوما بے یہ اللہ کا امر ہے کتاب اللہ اللہ کا امر ہے سنت رسول اللہ اللہ کا امر ہے تو یہ جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں لوگوں کی ہدایت کا ہمارے امر سے تم اللہ کی وہی پیش کرتے اور وہی کو پیش کرنا تقلید نہیں تحقیق ہے اللہ کے عمر کو پیش کرنا اور اللہ کے عمر کو قبول کرنا یہ تحقیق ہے تکلید میں کریمہ کو تقلید کے اس بات میں پیش کیا جا رہا ہے تقلید اس سے کوسوں میں ہے رہے تو تقلید کا ہے کہ امام جو ہدایت کا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے امر کو پیش کریں کتاب و سنت کو پیش کریں اور قرآن و حدیث کو پیش کریں قرآن پاک ایک اور مقام جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ لوگ اس معاملے کو پیش کیوں نہیں کرتے اللہ کے رسول کی طرف ان رسول بھائی اللہ یہ اور ان لوگوں کی طرف جو احکام کا استمباد کر کے جو ہے وہ بات کرتے استعمال کر کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں یہ لوگ ان کی طرف کیوں نہیں معاملے کو لوٹاتے اذا ادا امر من الخوف ہے امر امن ابارہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے خوف کی یا امن کی کوئی بھی خبر تو بلا سوچے سمجھے اس کو بیان کرتے ہیں اس کی تشہیر کرتے ہیں اس کو یہ لوٹاتے کیوں نہیں اللہ کے رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف ان الامر کی طرف جو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ ان کو حق معلوم ہو اور اپنی طرف سے کسی خبر کی تشہیر نہ کرے اس سے یہ سارن کرتے ہیں جب لوگ دو طرح کے جن کے پاس معاملے آتے ہیں ان میں کچھ ہوتے ہیں ان کو معاملے کی خبر نہیں ہوتی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ پیش کریں اللہ کے رسول کی طرف جو کہ اب موجود نہیں ہے تو پھر ادھر امر باتی رہ جاتے ہیں ان کی طرف پیش کریں جن میں استمباد کی صلاحیت ہے تاکہ وہ استنباد کر کے اس خدمت کے مسئلے کا حل پیش کر کے اس کو حل کر دیں اور کیا بھی سارا تقریب کے شاخ سن ہے حالانکہ یہ تکلیف نہیں اس آیت سے تکلیف کا کوئی تعلق ہی نہیں اصل اس تنازر میں غور کیجیے ایک خبر صحابہ نے کھائے کی نبی علیہ السلام نے اپ تمام دیویوں سے الا کیا تھا کسم کھا لی کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا اور یہ ادا دورے داخلے میں تلاق شمار تھا جب صحابہ نے الا کا سنا تو صحابہ یہ سمجھے کہ اللہ کے بغندر میں اپنی تمام دیویوں کو تلاق دے دی اب انہوں صبر کی تشہیر شروع کر دی آگے بیان کر رہے ہیں خبر پھیل گئی حتیٰ کے مدینہ منمبر سے بہت دور رہتے تھے تین چار میل کے فاصلے پر عوامی میں ان تک یہ بات پہنچ گئی پریشان ہو کر مدینے میں آ گئے ان کی بیٹی حفصہ اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا کام کیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی نے فلاح دے دی فلافی میں سیدھا اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا اور سوال کیا کا یا رسول اللہ علیہ یارسول کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے فرما نے طلاق نہیں دی بلکہ الا کیا ہے ایک مہینہ قریب نہ جانے کا عزم کیا طلاق نہیں دی امیر اور باہر آ گئے اس کو ہوئی کہ تم نے اس خبر کو سنا اور بنا سوچے سمجھے تشہیر کر دی کہ اللہ کے بغیر میں نے طلاق دے دی تم نے اس کو لوٹایا کہ اندازہ کے بیان کی طرح وہ سامنے موجود تھے ان سے پوچھتے جیسے عمر نے پوچھا تم نے بیان کیوں کر دیا ان سے نہ پوچھتے جو بقیر رائے صاحبہ تھے اچھی رائے والے ان سے پوچھ لیتے کہ معاملہ کیا ہے تم نے پوچھا کیوں نہ اور آگے بیان کر دیا دیے فرماتے ہیں کہ اللہ اس استمبت جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تم نے ان کی طرح اس مسئلے کو انہوں نے لوٹایا جن میں استمبا کی صلاحیت ہے عمر فرماتے ہیں کہ استعمال کرنے امر اس وقت میں تھا میں نے استمباد کیا کوئی استمبا کیسے کیا اس مسئلے کو لوٹا کر اللہ کے بلندر کی طرف تو یہ تحقیق ہے تخلیق ہے یہاں تخلیق کہاں ثابت ہو رہی اشارہ ایک خاص واقعے کی طرف ہے ایک خاص کنویا کی طرف ہے تو اس کو عموم کا رنگ دے سکتے ہیں کوئی فتنہ آ جائے کوئی قدیا آ جائے, اس کو آپ میں اٹھائے اللہ کے رسول کی طرف اللہ کے رسول موجود نہ ہو تو ان کی حمید ہے لیکن پہلے بات ہے رسول ہے اگر سنگل اسلام کی حدیث سے کوئی بات حل نہیں ہو رہی تو علماء ہیں جو صاحب رائے ہیں بکیل رائے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ان سے سوال کیسا کرنا احمد فکر کی قید موجود ہے جو اللہ کی نہیں سے جواب دے سکے ان سے پوچھو اور یہ پوچھنا یہ تقریر نہیں بلکہ تقریب ہے تو بولتے یہ آئے کریمہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے اور دوسری بات ہے اگر اس میں عموم آ بھی جائے تو استمبا کیا ہے جو استمبا کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سے پوچھو اور استمباد دلائل سے ہوتے ہیں دلائل سے استمباد کرنا تقلید نہیں بلکہ تحقیق ہے تقلید کا ایک ہی پت ہے کہ بغیر حجت کے کسی بات کو بات بغیر حجت کے اب یہ ساری قرآن کی جو نصوص ہے جن کو اس بات تقریب میں پیش کیا جاتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہیں سے تکلیف ثابت نہیں ہو رہی جتنا آپ مسالہ کرتے جائیں گے تقریب کی تربیت تو ہو رہی ہے اس بات نہیں ہو رہا بہت سی احادیث بھی ہیں میں اس کو دوسری قسط کے لیے چھوڑتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے دین کا صحیح فان عطا کروا دے اور ہمیں وہ ذوق عطا کرما دے سلف صالحین والا کتاب و سنت کی پیروی کا اللہ رض کے رسول کی عتائد کا پورے قرآن حدیث میں سینکڑوں مقامات پر اتباع کا اور افاد کا حکم ہے تقلید کا لفظ پوری شریعت میں کہیں نہیں ملتا یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسے لفظ پر دوستوں کے پورے دین کی بنیاد ہے جو لفظ نہ پورے قرآن میں کہیں نہ پورے حدیث میں ایک مقام پر اس کا ذکر ہے اور وہ تقلید کے ناتا جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا وہ تو ہے باقی جس معنی میں اس کو لیا جا رہا ہے اور اس کو پورا دین قرار دیا جا رہا ہے اس معنی میں کتاب و تھے لفظ کئی ثابت ہو رہا کہیں سابت نہیں ہو رہا ایک اور حجت شاہور اللہ کا قول کہ چار سبیوں تک تقلید کا کوئی تصور نہیں تھا چار سبیوں کے بعد تقلید آئی لین مجھتا معیم اللہ تقلید الخال مذہب مائن کے چوتھی صدی کھجری تک لوگ مذہب معائین کی تقلید نہیں کرتے تھے چار صدیوں کے بعد تقلید آئی ہمارا یہ سوال ہے کہ چار سدیوں کے بعد جو مسئلہ آتا ہے اس کو دین کہا جا سکتا ہے یہاں لوگ شتو مت سے اجماع کی بات کرتے ہیں کہ چار سدیوں کے بعد تقریب پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اور اجماع دلیل ہے شاید دلیل ہم اس کو نہیں مانتے ہیں پہلے ہمیں مطمئن کرو اجماع کیا ہے مطمئن کرو ہمیں اجماع کیا, اجماع, کیا اجماع کیا ہے امت کا اجماع یہ اس طرح ہے یہ کیا چیز ہے تو ساری دورے صحابہ سے لے کر کیا مت یہ ساری امت اجماع کیسے کر سکتی کچھ لوگ جا چکے کچھ موجود ہیں کچھ آئندہ آئیں گے یہ سب کہاں اکٹھے ہو کے اجماع کریں اور اگر کہو کہ یہ ایک زمانے کا اجماع ہے تو اس کی دلیل پیش کرو پھر حضر نے اجماع کی تعریف کی بڑی بہترین دور صحابہ نے کسی مسئلے پر اجماع کرنا صحابہ کا دور تنظیم وحیح کے دور تھا اس دور میں دین مکمل ہو گیا اور تکمیل دین کے بعد کوئی نئی چیز دین نہیں بن سکتی ایک شخص کی تکلیف ایک نئی چیز ہے اور چار صدیوں کے ساتھ اس نئی چیز پر امت کا اجماع کرنا کیا تکمیل دین پر اعتراض نہیں اللہ فرما رہا ہے آج ہم نے دین مکمل کر دیا اس مکمل دین میں ایک فرد مین کی تقلیم کا حکم بھی ہوتا ہے لیکن بقول تمہارے چار سبیوں تک فرد ماہین کی تقریب کا نام نہیں تھا چار سو سال کے بعد یہ نام آیا تو دین تکمیر چار سو سال کے بعد ایک مسئلہ ایسا آئے جو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو یہ تکمیل دین پر اعتراض نہیں اجماع کیسے بنتا ہے اجماع دلیل شہری ہے لیکن اجماع کی حقیقتوں بیان کرو اور کیا یہ جائز ہے کہ تقمیر دین کے بعد ایک نئی چیز پر امت اجماع کر کے اس کو دین میں داخل کر دیں تم نے اس بات کو قبول کیا کہ چار سو سا سال تک تقلید کا نام و نشان نہیں تھا پھر فرد مہینے کی تقلید چار سو سال کے بعد اجماع سے ثابت ہو رہی ہے ایسے اجماع کی کیا حقیقت ہے جو دین میں ایک ایسی چیز ڈال دے جو دین میں ہے ہی نہیں کتان سنت میں ہے ہی نہیں اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دی تکنی دین کے دعوے برے اعتراض امام مالک نے صحیح فرمایا کہ دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی لاس میں ہو آخر عامر ما علامہ اسلحہ اس امت کے آخری دور کو وہی چیز سنوار سکتی ہے اور بہتر بنا سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوارا اور اس اصلاح کی اور وہ صحابہ کا دور تھا صحابہ کے دور میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی تقلید کی کلو سے قطعی وہ آگاہ نہیں تھے کتاب و سنت تھا قرآن حدیث تھا اللہ عدم کے سور کی فائد تھی اللہ ہمیں بھی اس پر قائم و تائم رکھے اقول اکول اکول بس تخر اللہ بخر